ارو <سلام> بللہ <سلام> <سلام> ابرسواں <سلام> <سلام> <سلام> <عزید> الرحیم بلّا ہر راکان آج دسمبر انیس سو ستر کی ستائیس تاریخ ہے اور <درس> قرآن کریم کا آغاز سورہ <صورائي> ان کی آیت ایک سو سترہ سے ہو رہا ہے فور اوور ون ون سیون آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ شک سے ایسا نقصان ہوتا ہے جو ہی نہیں ہوتا ہم زبان میں جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک نا معافی موافی جرم ہوتا ہے اور وہ پورا درخت شرک کی وضاحت میں ہی سرف ہو گیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا شک کا یہی مسین نہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں مربد ہے کہ بچوں کی پرسکش کو ہم شوق قرار دیتے ہیں اور اس سے علاوہ کے علاوہ شورک کے دوسرے دوشن دیشوں کی طرف ہماری کبھی نگاہی نہیں ہوتی پرانے کریم کی ارد سے قوانی خداوندی کے علاوہ کسی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور نظام کی اطاعت شرک ہے امت میں فرقہ بندی گروہ سازی پارٹی بازی شرک ہے علماء اور مشائق اخبار و ردان ان کو دن کی سند ماننا شرک ہے اور اس سے بھی بہت آگے خود اپنے جذبات کا ابتدا جو حدود خدا بندی سے تجاوٹ کر جائے شرک ہے شرک ہو جزلیب انسانیت ہے اس سے انسان اپنے مقام سے گر کر پستیوں سے آ جاتا ہے اس سے خوف زیادہ ہوتا ہے اس سے انسان کی اپنی بہت ختم ہو جاتی ہے وہ یا تو ضروری قلعت کے خوف سے یا اپنے جذبات کے اکاعت سے بڑے کی طرح اڑتا رہتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف جگہ میں پھنسا ہوا گھاس کا چمتا بگوڑے کے اندر ماحوس ہوا ہوا ریت کا ذرہ یہ ہو جاتی ہے شرک سے اسی دن میں پرانے کریم اب ابشیب کی کچھ ان شکلوں کو بھی سامنے لاتا ہے جو جہالت کی بنا پر تباہم فرقیوں کی شکل میں سامنے آتی ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مذہبی پیش روایت کا وہ شریعت کے رنگ میں ہو یا طریقت اور معرفت کی شکل میں جو لگا کا مقام ہو یا آپ کے یہاں پیرانے طریقے کی قدیاں وہ انسان کی جہالت سے ایکسپراٹ کرتی ہیں عجیب عجیب قسم کی رسومات ان میں رائج کرتی ہیں اور اب قرآن شریف اس پر کھاتا ہے نرد سے آنے سے پہلے ایک چیز اصول کہتا ہے کہ او من عام تو یہ کیا جاتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر یہ جن چیزوں کو اپنی حادث روائی کے لیے بلاتے ہیں وہ ہیں دینی ہے انیئر نہیں بنیاد کے دباو سے ہر کمزور قرت کو ایمس جاتا ہے اور خدا کے مقابلے میں اور کون سی قوت ہو سکتی ہے جسے اس کے برابر کی قوت کہا جائے اصل یہ ہے کہ خدا کے مقابلے کیونکہ سنجھوں میں ہمارے سر جب آتا ہے <قلت> <laughs> حکومت کا محسوس مظاہرہ ہمارے یہاں تبھی قوانین میں ہوتا ہے اور بد فکر بھی ہماری ہے کہ طبی قوانین کو ہم نے مادہ پرستی کا نام دیا اسے ہم نے ان اور کو قرار دیا یعنی مندی سوچ رہا ہے کیا کچھ کرتی ہر اندازہ لگائیے سیما نے یہ کہا جو یہ بھی ہے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو متخر نہیں کیا اقوام یورپ قوانین فطرت کے مطالعے اور مشاہدہ سے اور فہم تجربات کے بعد آہستہ آہستہ نیچر کی قوتوں کو متخر کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ سارے کائنات پہ چھا جائیں گے اس لیے انہوں نے اس دور میں یہ چیز مسلمان سے کہی کہ تمہیں نیچرل سائنس کی طرف توجہ دینی چاہیے کوای نے فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے نیچر کی قوتیں وہ ہیں کہ جن سے تمہیں وہ طاقتیں حاصل ہو جائیں گی کہ تم یورپ کی افرام کا مقابلہ کر سکو گی اور اس زمین کے اوپر تسلط اور سمجھ کو حاصل ہو جائے گا نیچر کی قوتیں یہ کہا تو آپ کو پتا ہے کہ نیچر سے کیا ہوا آپ کے یہاں کے مفتیان کرام نے کہا کہ سرسنج میگری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر میتری کے نام ہو گئے के القیم سر سید کے کلام سے پھنسوا لگا تھا اور جس کی سمیدیں وہ مکے میں بھائی سے جا کے لائے تھے اس میں یہ دیکھا تھا کہ میتری ہے میٹری <laughs> کھیتری ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے سر سید میتری ہے اب جس کام کی یہ ہو کہ ہو تو جو شخص نے یہ دالت دے تو نیچر کی قوتیں فطرت کی قوتیں ان کو مستخر کرو قرآن نے کہا یہ ہے خدا نے یہ بنائی اس لیے تھی نیچر کی قوتیں تو اس سے نیچری جو ہے وہ منہد اور بے دین کے مانوں میں استعمال ہوا ستوا لگے گا اس کے اوپر اور جس نے بھی اس کے بعد کوئی اصل کی بات کہی کسی نے توجہ دینائی تو آئے فطرت کی طرف نیچری ہے بس نیچری کہا اور اس کے بعد میرے تو بےدینا بتوا تو لگا ہوا تھا مٹی ہے نے قوت، نیتر کی قوتوں کو مظفر کیا ہمارے کہا گیا یہ مادہ پرستی ہے اور مادہ پرستی اور پر ہمارے یہاں ہم مرادیسر صاحب ہو گئے تھے تو مادہ پرستی یا مٹیریلزم تو یہ تھا کہ وہ زندگی کو اسی دنیا کی زندگی مانتے تھے اس سے آگے حالات آخرت سے منفر سے حالات آخرت جو ہے وہ بھی کیا ہماری ہے ذرا سوتی ہے تو صحیح ایک سخت مانتا ہے کہ ساتھ زندگی جہیں کی زندگی ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس سے بھی آگے بھی چلتی ہے فرق کیا دونوں میں پڑتا ہے اصل میں چیز قانون و متافات اہم ہے انسان کے ہر ارادے آرجو ہر کام کا ایک متعین نتیجہ مرتب ہوتا ہے نتیجہ اس کے سامنے آ کے رہتا ہے اس زندگی میں اگر نہیں آ سکتا تو صحیح بات نہیں زندگی کسی سانس کی آمد و شوق کا نام نہیں اس سے آگے بھی چلتی ہے اس لیے ان امال کے نتائج انسان کے سامنے آ کر رہیں گے یہ ہے حیات آخرت جسے آپ کہتے ہیں قانون مقاصد عمل کی مادہ درستی کے معنی یہ تھے کہ انہوں نے زندگی کو اسی سبھی زندگی کا محبوب سمجھا نتیجہ اس پر یہ ہوا کہ ان کے جن آدھار کے نتائج اس زندگی میں کسی طرح سامنے نہیں آتے وہ بیکار ہو ہوتے رہ گئے اور کوئی اس قسم کی درست ایسی نہ رہی کہ جس سے وہ انسانیت خش جرائم سے بدلا سکے اس خیال سے تو یہاں ان کی گرفت ہو یا نہ ہو بہرحال انسان سے اس کا واپنا ضروری ہے یہ ہے وہ تین جسے مادہ پی کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں مادہ پرستی یا نتیجے بزن کے معنی یہ دیے گئے کہ یہ میٹر سے متعلق کسی کا لا قانون فطرت نظام فطرت اس کے متعلق کسی قسم کی قبو کاغذ کبد وغیر غور و فکر یہ سب الہاد اور بے ہے اس کا نام مادہ پرستی کبھی انہوں نے نہ سمجھا کہ جنہیں قوانین خداوندی کا اتاہ کہا جاتا ہے وہ جو فطرت میں قوانین نائب ہیں نیچرل لاس جنہیں آپ دیتے ہیں یہ خدا کے قوانین نہیں ہے یہ کسی انسان نے بنائے ہوئے ہیں یہ کس کے بنا قوانین ہے یہ قوانین خدا بھی کیوں نہیں ہے ان تین کو غور ویکر ان کا اقتدا کیوں نہیں دین کا حصہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ دونوں کامل نہیں آپ کہیں گے دین کا حصہ نہیں کہیں گے آپ کیونکہ اس کے بعد اس کے آگے وہ قوانین شروع ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی انسانی زندگی سے ہے وہ قوانین نہیں کے روح سے جڑے اور قرآن کے اندر ہیں یہ دونوں قوانین جب جوں گے تو پھر پوری زندگی کو نہیں سو گئے دونوں بھی ان کا حصہ ہیں قوانین فطرت بھی ان کا حصہ ہیں انسانی زندگی کے متعلق مطلب قوانین وہی جائے وہ بھی نی کا حصہ ہیں اور دونوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر بھی ان کی تصویر آپ یہاں ہوگی لیکن ہمارے ہاں تو جیسے ہو نیچری مردوں دو دین ہوگا کسی طرح سے ماد میٹر یا, یا فزکس کے متعلق مطلب جو ناؤز ہیں ان کا ان کا مطالعہ ان کی اسٹڈی ان کے دستاویز ان کا اتباع ان کا تصویر یہ سارے کا سارا ادہ دے دیجیے زیادہ درستی ہے سر مذہب کی میں کہہ یہ رہا تھا کہ خدا کی قبوت اور جگروٹ کا یہ کو اس کا صحیح مشاہدہ آپ نہیں کر سکتے جب تک گوامی نے فکرے تو آپ کے سامنے نہ ہو لیکن ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی کووڈ کے مظاہرے کی باتیں تب جاتی یہ سیلاب آ گیا صاحب آدھے گھنٹوں کے اندر دس لاکھ کی آبادی تباہ ہو گئی ہمارے یہاں تک یہاں آپ کو بلا لائے آپ تو کہ دیکھا خدا کی گرفت کتنی بول سخت ہوتی ہے رول ملا آ گیا تھا لرجہ خدا کی قیمت بجلی گیری کے روپے یعنی جہاں وہ تباہیاں آتی ہیں کی طرف سے انہیں اس مت خدا کی قیمت نظر آتی ہے لیکن جہاں کوئی شخص یا کوئی کون خدا کے قوانین کے اتباع سے ان سے ان کے چاند پہ جہاں پہنچتی وہاں ان کو بہادر نظر آتی اور یہ بھی لوگ سیلاب آتے ہیں زبرے آئے یا اس قسم کے جتنے ایسے حوالے ہوتے ہیں ان کے مطابق بھی ان کے ہاں سے اتنی سی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے نہ انسانوں کی گناہوں کا یہ اثر ہے باہر آ جاؤ وہ روزگاروں سے دخلاقیوں سے دیکھیے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے یعنی وہ ساری بچائے گناہ غاری کی زندگی خود کسی کی زندگی के वाले जो समर के साहिब के बचने वाले गरीब जो कंगा थे उन्होंने घर की बगल बाद और रेल पेत्र किया हुए हैं ये क्यों नहीं घर की गुना हम करते हैं बेचना उनसे पड़ रहा है और वो जो हॉलैंड वाले बस्ती हैं समुंदर उनसे ऊंचा है वो ऊंचे उन्होंने उसके ऊपर बंद लगाए हुए हैं اور وہ ہر سال وہ سمندر کو پیچھے پکوڑتے چلے جاتے ہیں اس سے زمین چھینتے چلے جاتے ہیں ان کا منتھنے کا آباد ہے سب سے زیادہ تاخیر تاخر کے وہاں سے سمندر کا پانی بھی نہیں آتا جہاں آپ کے یہاں بند آپ نے نہیں بنائے ہوئے اور جو اس کے بعد سلاف سے تباہی آتی ہیں تو صبح کی قدرت کا مشاہدہ آپ کو ہوتا ہے اور پھر کو ضرور کا نتیجہ بتایا جاتا ہے اس لیے کہ نہ قانونی سطرت ان کی نگاہوں میں ہے نہ اس کی کچھ کا انہیں اندازہ ہے یہ ایک انجن ایک ایک سے رفتہ آپ دیکھتے ہیں چالیس چالیس ڈبے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کس تیز رفتاری سے وہ نزدے نزدے میل اور کی گھنٹے کی رفتار سے جا رہا ہے کون سی دنوں بجے سے جا رہا ہے یہی بھاگ یہ یہی میں سے جو آپ کے نکلتے ہیں وہی اسٹیم کچھ اور نہیں دوستوں <coughs> کی یہ راکٹ جو زمین کی کشش سے پھٹل کر مقابلہ کرتے کے اس سے نیچے پڑا جاتا ہے یہ کیا چین ہے ایک شروع کے نات اندر ایک غروب کے اندر ایڈم کو جو ذرہ پہ کہا جاتا ہے یہاں قوتوں کے بوجود خدا کی خدا کے قوانین سے اس کی قوت کا مشاہدہ ہوتا ہے اب یہ قوتوں کا استعمال ہے جو اسے گناہ اور خوباب بنا دیتا ہے انسانیت صاف کاموں کے اندر قوت کو استعمال کیجیے دین کے مطابق اس کی خداف ورنہ کیجیے فرحدوں میں دینی تو خدا کی یہ قبتی ہے تو اس نے جو کہا ہے کہ ان جدرونا میں دونوں ہی امداد اہار تھا کہ اس کے سوال کسی کو بھی اگر تم پگاڑو گے تو وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہوگا کوروز کا سر چشمہ لاہور ملک کت کا سرچمہ خداری ہے اور ہمارے سامنے سدھا کہ کور جبروت اور جناب جو ہے اس کے قوانین کی شکل میں آتا ہے یہ ہے علی قوانی نے خبا کا اقتبا ذرا آگے چل کے مارتے ہوئے قرآن نے خود کہا ہے کہ دین یہ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ کسی قوت کو وہ تم گے وہ کمزور ہوگی وہیں جب اولا شاطان مریض آ جس کو بھی تم ہو گے وہ کیا ہوگا یہاں ایک بات صحیح ہے شیطان اس کے ساتھ مریض کا لفظ لایا ہے سوراط یہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو تبادل میں یہ جو مریض ہوتے ہیں نا وہ اسے بھی مریض ہی کہتے ہیں یہ مریم کے زبر کے ساتھ اس کے ساتھ مانے نام کیے معلوم کے سوچتے ہیں معلوم کی جائے گی یہ شیطان کیا چیز پرانے کم میں سیاحتی جمنے والا تین ان سے جم کہا ہے چھ بٹا ایک سو تیرہ دلچسپ چیز ہے یہ کا جالنا نے پورے نبی جن عدم شیاتین اور علم کے وائجن یوں ہی بادواد دوسروں کا لفا دے بھر گا سیاتی نم تو میں کروں گا یہ سیاتی اور علم انسانوں میں شیاتی کہا کہ ہر ندی کی مخالفت ان کی طرف سے ہوتی یہ کیا ہیں؟ یہ داتے بفا کرتے ہیں یہ داتیں دفع کرتے ہیں بڑی خوشنما بڑی فریب ہوں گے داسانے ہوا کرتے کوئی آواز آپ سن کے دیکھیے افسانے ہوں گے مدد کی ہوئی باتیں ہوں گی اور جب پھر وہ کاریہ سواؤں کی کا تفصیلات بیان کریں گے تو ایک ایک نیتی کے بدلے میں کتنی کتنی ایک ایک کام के بدلے میں کتنی کتنی نیتوں کا سواب ملتا ہے اور کس طرح سے وہ جنت کی محمد کا ذکر وہاں آتا ہے جو ان کے نام وہ سمجھتے ہیں جو پتا لکھا گیا ہے اتنی خوش ہو آپ آتے اتنی سروگنگ دیکھ باتیں داستانے بھی داستانیں افسانے بھی افسانے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر مزید امریک کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے اندر ہوئے جو افسانے وزا کرتے تھے دیتے تھے میں بھی عرض کروں گا کہ یہ فروغ دہی جو ہے جنت کے متعلق مطلب کتنی بڑی فریب دہی ہے سب سے بڑا افسانہ سب سے بڑی درکش باتیں تو یہی یہ ہوتی جو مطلب ہیں جو یہ جنت کے متعلق متبقاتے ہیں سیاتی اور امس سیاتی اور جیمس شیاتی الس کو قرآن نے پہلے شروع میں ابتدای سورہ بقرہ کے کہا ویگا مقمین خلا شیالوانحم مستحب دو بٹا چودہ جماعت محمدین کے افراد سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں और जब अपनी शरातन की तरफ जाते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि हम बरहकीकत आप ही के साथ हैं हम तो उनको फरोह दे रहे हैं हम तो मजाक कर रहे हैं उनसे ये ना समझेंगे उनके साथ हैं बिल्कुल नहीं ये बाहर वोटिंग वाले हर पार्टी वाले से भी कैसे लाखों की तादाद में हमारे साथ हैं दिल्ली में अंदर दूसरे गए जहां पर्दा लड़ता हुआ था مانو چار مدار کرتے ہیں دوسروں کے آدھار اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے چار پر چکلیں گے ان کے نام کی پرانے گرین میں ندری کے سواہ پور خبروں کے رنگ میں ہو یا طریقے کی چھت میں سیاطین الس کہا ہے اور پھر دوسرے فکر ہوئے سیاتی الجیند سے کہا جن کہتے ہیں ہر روشن الگاہوں سے پوشیدہ ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن نے انسان کے اپنے جذبات کو جو قوانین کی سرکشی اختیار کریں انہیں بھی شرک قرار دیا تھا چھٹی ہوئی کاشتیں دل کے اندر رکھے ہوئے ارادے تباہم پرستیاں باطل کے اعتقادات یہ ساری چیزیں نگاہوں سے چھٹی ہوئی ہوتی ہیں ماسوس شکل میں سامنے نہیں آتی یہ سب شہرتی है جین ہیں لانا तो ہمارے یہاں تو عمان و کے ہوتے ہیں اور وہ کچھ گالی سے ہوتی ہے لانا کے معاڑیوں سے محروم رہ جانا کہتے ہیں کہ ان کے اتباع کا نتیجہ تراہم ترقی ان کے ثمرات اس کے سوا کچھ نہیں پہلے اس کو مریض کہا ہے ایسا درخت جس کے پھل تو ایک طرف پتے بھی بھر چکے ہیں لوگ ہزار چھٹ کا پھٹ رہ جائے گا ایسی ہے یہ اور اسی کو نانا بھلا سے پھر اس کی تشریح کر دی تو وہ زندگی کی خوشگواریوں سے پھر معروم رہ جاتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وقت نہ اب تف عبادتوں کا نصیب اور مفروم دیکھیے یہ کسان کا دعویٰ کیا بتایا ہے چیلنج اس کا کیا ہے وہ خدا کو کہتے ہوئے یہ ہے کہ تم دیکھو کہ میں تمہارے ان بندوں سے اپنا حصہ کس طرح سے الگ رکھوا لیتا ہوں یہ ساری مدد بھی پیشوائیت کا مدار ہی اس کے وہ اپنے حصہ الگ لیتے ہیں تم یہ گدرانے یہ سبکے یہ خیرات یہ زکات یہ نظر یہ لیاز یہ کیا گز یہ آپ کی ماہروں سے اپنے اخان رکھا لیتے ہیں اس کے متعلق یہ قرآن دے دیجیے گا بڑی یہ چیز ہے ایک سو سینٹسٹ سکس اوور ون تھری ہے نمبر ذرا من ہر کے وم نسی ون جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جہاں صاحب جو تمہاری کھیتی ہو یا تمہارے جو نواسی ہو جو کچھ بھی تمہارے یہاں پیداوار ہو, ہو تو اس میں سے ہمارا حصہ الگ کر اب اس حصے الگ کرنے میں یہ کہتے ہوئے ہی ہیں قائد حاضہ جمدہ ہے بآبے ہندا بے چائے کہ اچھا بھائی یہ خدا کا حصہ ہوا یہ نظر اللہ ہو گیا وہ جو ایک فکرا ہے نظر اللہ نے حسین یہ تو خدا کا حصہ ہو گیا کال بدام ہی اس لیے اللہ کا حصہ نہیں سوچتا بدام و شوش ان کو دھوکہ دھو کے یہ کہتے ہیں کہ بی صاحب یہ تو ہو گیا اللہ کا حصہ وہ ہاضا جو چھڑاک اور یہ جو اس کے اوڑیا اللہ ہیں یہ سڑکات ان کو کہتا خدا کے شریک جنہوں نے تمہیں جو کچھ دلایا ہے یہ ان کا حصہ کچھ وکیل کا حصہ کچھ اس کے ملکی کا حصہ ہے تو یہ تو ہو دونوں اس سے الگ ہاں دلچسپ بات اس کو سب بات کرتا ہے سما دان میں بچا ہے فلاں جو دے کا نکالتے ہیں ان کا بچوں کا امریا کا حضرت صاحب کا وہ تو یہ سیدھی بات ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں یہ ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ تو ان کا کی جی رہتا ہے سیدھی سی بات وہ لے لیتے ہیں اب رہا یہ اللہ کا حصہ وہاں کا نا دِن ہوگا وہ سب کے بتاؤ ہے وہ جو اڈا ہوتا ہے اللہ تو سامنے ہوتا نہیں تو کہتے ہیں کہ کیسا بات وہ تو ہمارا ہو گیا نا اب یہ حصہ ہم اللہ کو بے سمجھیں گے اور وہ بھی یہ جتنی چیزیں نظر اللہ ہے کبھی اللہ بھی آتا ہے اس نظر کو لینے کے لیے دیکھا کرتا ہے کسی کی کوشش کرتے ہیں نا یہ تو ہمارا اور یہ ہے اللہ کا اللہ کا اللہ کو کیسے پہنچے گا وہ کہتے ہیں تم سکتے ہم نہیں جا رہے ہیں ان سے پوچھنے میں لیے ساتھ لیتے ہیں کہ سر ہم کو دوست آفس میں نہیں آ جو ہمارے پاس تم لاؤ اس میں تو کو چورنی لیتے ہیں سو یہ تو ہمارا ہے اور باقی جو روپیہ ہے جس کے نام ہوتا ہے وہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورج یہ ہے کہ اپنی چونی تو الگ لی اور وہ جو سور ہے اس کے نام کا تو وہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے وہ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم دے جاتے ہیں پہنچا دیں گے <coughs> सावा या सा क्या जीत फैसले करते हुए लोग बैठते ही आपने देखा कि सारे किस्त नजरों में आज के किस तरह से बंटवारा होता है गरीब की विजन की कमाई का اں یہ کھوایا جاتا ہے یہاں تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے یہ براہنوں کے یہاں اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ آتے تھے یہ دان لینے کے لیے تو وہ کس کس شکل میں انہوں نے یہ الگ الگ का یہ اس درگا کا یہ اس دیوی کا یہ برہما کا یہ شو کا یہ وشن کا سارے اس کے اندر الگ الگ دل تھے اور پھر جو سالی لے جاتے تھے میں اپنی لوگ نہیں پڑ جاتی تھی یہی تمام براتیاں آتی ہیں اور آئے ہیں یہ سب پسند تیروں کے نام کی مندیاں ڈالی ہوئی ہیں में میں دالیاں ڈالی ہوئی ہیں گلیوں میں ہسڑیاں ڈالی ہوئی ہیں پاؤں میں وہ کریسے ہوتے ہیں عجیب عجیب قسم کے کپڑے پہنا جاتے ہیں ان کو پھر لے جایا جاتا ہے درگاہوں کے اوپر بکرے ساتھ جا رہے ہیں کئی ریاضوں کی ڈوبیں وہاں تک رہی ہیں یہ سارے کا سارا اللہ کے نام کے اوپر جو جا رہا ہے اور وہ دو قرآن کہتا ہے <coughs> جو جاتے ہیں اپنی <coughs> وکالا لا کے گندا میں عبادے کا نصیب یہ چیلنج ہے ان کا خدا کے لیے کہ تم دیکھو یہ کہلائیں گے تو تمہارے ہی بندے اور ہم ان سے اپنا حصہ کس طرح وصول کرتے ہیں دیکھیے گا ذرا کیا کیا طریقے ہیں تو تمام ترقی سے دوں گے جنگا نے میم کسی بھی جیب سے پیسہ نکالنا جب تک آپ اس کی اپنے فکر کو مایوس نہیں کریں گے وہ نکال نہیں سکتے آپ اس کی جب سے پیسہ تو یہ آسان بات ہے پاگل کسی چاہتے ہیں جیسے اپنے نسے نقصان کا خیال نہ ہو جس کی گیب سے آپ نے کچھ نکالنا ہو پہلے اس کے اصل کے دیے کو گر کیجئے یہ سویچ آف کیجئے تو اس की سمجھنے کی قوتوں کو مخلوق کیجیے تو پھر وہ دیتا ہے یہ راستے میں کھڑا ہوا یہ نم دھنگ ایک وزیر تو تیسرا آپ کے ڈیب سے روپیہ نکالتا ہے آپ پاس سے کریں اور اس میں سرخ سرخ آ کے آپ کی طرف کی اور اس نے کہا گڑے ہوگا اور دیکھو کیا کرتا ہوں میں تمہارے کبھی وہ سانس لے گا تو منہ سے شولہ نکلتا ہے ہوتی کبھی وہ اپنے بالوں کو نچوڑتا ہے اس میں سے دودھ کے کترے نکلتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھتے ہو میری کبتوں کو وہ سامنے کا جو کھڑا ہوتا ہے اپنے پوچھا ماحوس ہو جاتی ہے کاپنے لگ جاتا ہے نکالتے بھی گیب میں کیا ہے جو کچھ وجہ نکالتے نہیں دیتا یہ تمام پرستی کے راستوں سے یہ ساری چیزیں اس ہیں وہ لوگوں سے دیتے وغیرہ تو دن دن چیلنج ہے یہ شیطان کا سب کہ دیکھو میں تیرے بندوں کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہوں نا امن نہ ہوں پہلی چیز یہ کہ ان کے کام رک جائیں اور انہیں میں پھر امیدیں دلاؤں کہ میں مرادی ٹیماری کروں کیا بات ہے نگاہ جو جاتے اس وقت میں سے کام رکتا ہے کام میں کامیابی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بچائے ہوئے कानून اور قانون کے مطابق जहां لیکن جہاں معاشرے میں نا قانونی کام ہو جاتی ہے وہاں رکے ہوئے کام میں قانون کی طرف بجائے اٹھتی نہیں ہے روٹر یہ ہے کہ کسی پیسہ کے یہاں جائیے کسی سے تعویذ کرا لیجیے کسی قبر کے پاس چلے جائیے کہیں مدت مانگ لیجیے قائدے قانون مجھے تو کوئی عمر سے نہیں نا قانونی ہند کے ذریعے سمادے بنا گور کیجیے یہ بات اتنی دور کی ہے کسی کا نام تو تمام برتھی ہوتا ہے کیا تم قرآن جو کہتے ہے کہ چیلنج دے رہا ہے وہ چاہتا ہوں دواؤ کو ہو تو تم دیکھو میں تمہارے بندی کو کیسے گزرا کرتا ہوں پہلی چیز ہے ون او نام ان کی جو مرادیں ان کی جو کامیابی وہ نہیں حاصل ہوتی ان کے لیے میں ان کے دنوں کے اندر آردار کروں گا مانگ وہ مرادیں پھر جو کچھ جن سے کہوں گا کافی کرے جائیں گے بغیر سو کے سنگلہ ہوں فلاں کننا اجام انعام والا آم ارانا ہوں فلاں رننا حل کرنا پھر کبھی میں ان سے کہوں گا کہ یہ یہ بکرا جو ہے پیر مجھو کے نام کا اس کا اس کے نام کا بکرا ہو گیا تھا یہ جو تمہارے ہاں مواشی پیدا ہوا ہے اس کو اس انداز سے بنا دو یہ فلاں کور کے نام کا ہو گیا ہم تمام ترقی ہیں بارش کینے والے عمر میں یمن ہوں مرانے اور آنے کی سبقوات ان کے دن میں نادا کھاتا چلا جاتی ہوں یہ ساری تو ہم پر مرادیں بار لانے کے لیے ہوتی ہیں ابھی بارے میں جو کہنے فائدے اور قانون کے مطابق چلتی ہیں ان کی مرادیں رکتی نہیں ہیں جہاں رکتی ہیں وہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کہاں غلطی ہو گئی جہاں سے غلط قدم غلط سمت کی طرف اٹھتا ہے وہاں کھڑے ہو کے پھر وہ صحیح سند کی طرف رخ کر دیتے ہیں مراد بڑھا جاتی ہے جہاں قانون کا تصور نہیں ہوتا وہاں تمام ترقیاں آتی بات سمجھ میں تو آتی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہی یہ ہوتا ہے کہ فلاں اظہر صاحب نے بدگراہ دی تھی فلاں پوری شہزاد کے مقدوں کی طرف پیٹ کر کے چلا آیا تھا یعنی مذہب اس طرف جاتی ہے اس مدع سے یہ خبر آزاد ہوا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ پنا قدر کے چرانا کیجیے سنا جا کے منت مانیے وہاں یہ نظر دیجیے نیاز دیجیے چڑھا ہوا ہے کہ قرآن کی حقیقی قانون کر کے آ رہی ہے چیلنج خدا کرتا ہے چتان نے چیلنج دیا تھا یہ کہ دیکھو میں کیا کرتا ہے وَمَنْ کا الشَّيْطَانَ غ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ فقد خَسِرَ خُسْرَانًا خسرانم یبینم جس نے بھی خدا کو چھوڑا اور کنہیں اپنا کارتاب بنا دیا کتنا بڑا نقصان ایسا واضح نقصان لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی اس لیے کہ وہ پہلے تو سمجھنے کی تو وہ کو کوئی محلوج کرتا ہے اس راجو مدین عقیدت مندی کے جذبے کو الگ کر کے کبھی سوچیے گہرو فکر کے ساتھ کہ چونے چینٹے اور مٹی کا ایک ڈھیر وہ کیا مت رکھ سکتا ہے وہ دو کنجک لاش کے جس کے متعلق محاورہ یہ ہے مردہ بدت زندہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس ناش کو اس زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں اتنی کمزور ہے بے کورٹ کیونکہ وہ اتنا بھی نہیں کہتی کہ میرا نام گھٹ رہا ہے میرے اوپر نوٹس بھی ڈال رہے وہ تھوڑا, تھوڑا سا, سا ہو تو اس میں برا رکھ لیجیے کتنی بے قبوط بے ہی بے حرکت یو ٹیوب کے متعلق یہ تو اپنی فکر کی بات پر آپ کی آپ دیکھیے قرآن کے ارشادات دیکھیے وہ کہتا ہے کہ یہ سن نہیں سکتے یہ بے ہی ہوتے ہیں بے شعور ہوتے ہیں تو اپنے سمجھ بھی پتہ نہیں ہوتا کچھ یہ کہہ رہا ہے قرآن پر جسم میں مردہ کی دوان ایک جماد کی طرح کی ایک چیز ہو جاتا ہے لیکن یہ زندہ انسان اپنی کامیابیوں کے مرکز اہم ایک مردہ لاش کو قرار دیتے ہیں اس کی قدر کو قرار دیتے ہیں جہاں اگر کا بیک ڈیٹ ہے وہاں جہاں ان کے پدم شریف کے کیس ہے وہاں پوچھو نہیں دھرمشالا سے ایک سنڈ چلتا تھا شاید کوئی کونے سے ڈورا گازی ساؤں کے اس ماہ میں تھا سبھی فرور کا سن چلا رہا ہے جھنڈے لیے ہوئے ہیں ڈھول لیے ہوئے ہیں راستے میں وہ قیام کے عام تھے جہاں وہ کہتے تھے کہ حضرت شاہ جہاں بیٹھے تھے جہاں جہاں انہوں نے قدم دیا یہاں خان ہے بنی گی پورا راستہ ہر سینکڑوں میل کی مسافر اور ہر مقام کے اوپر ارد گرد کے گاؤں کے لوگ اس ٹھنڈ میں ساتھ مل جاتے تھے یہاں سے وہاں تک یہ فنڈ پیدل چلا جاتا تھا یہاں بیٹھے تھے امریکہ تو وہاں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے یعنی یہ کیسوت ہو جاتی ہے اس کام کی پھر وہ بیس جگہوں سے وہ ہو جاتی قانون قانون کی کھلا ہوا نقصان دیکھ لیجیے ان قوموں کی حالت جو اس قسم کی تمام پرستیوں کے اندر نکری ہوئی وہ ابھری نہیں سکتی وہ گروہ کی تمام پرستی ہو یا کسانوں میں دو گروہ ہیں ان کے ہاں کچھ پھر بھی نوٹوگرافی قسم کے وہ ان تمام پرستیوں میں بہت کم ہیں کیتھول انتہا خالی طرح ہم پرستین گزریں گے کرشچن ورلڈ کے اندر بھی ان دونوں گروہوں کے اندر है فرق ہے کیتھولک جہاں جہاں ہے وہ کسٹم کہتے ہیں کہ جائب ہند یا یہ من میں ہندوستارا چکر اس ہے کہ وہ ان کے دنوں کے اندر مرادوں بر رہنے کی آردوں مدار کرتا ہے اور انہیں پھر جھوٹے والے دے دیتا ہے بس کہتا راج ہے راز یہ جائے تو ہم اس شہر مہلّا گور گا حالانکہ گور والے وہ کرتا ہے فروغ فریب ہوتا ہے فریر کا مدار کیوں ہوتا ہے کچھ ماننے والوں کی عقیدت یہ جو میں پنجابی کا جو آگرہ دوہرایا کرتا ہوں جو بڑی ایک عظیم حقیقت کا حامل ہے ان میں کچھ نہیں ہوتا میں مار جائے چاہوں ضرور یہ تو بالکل ایک پروب ہوتا ہے یہ فروغ کھائے ہوئے جو ہوتا ہے یہ سب کتے سے سمجھتا ہے وہ محاورہ تیر ماندے اور جو اسے پیر مانتا ہے اس کے لیے وہ ساری قیمتوں کا بہادر ہوتا ہے وہ کھاتا ہی ہے جو اسے پیر مانتا نہیں ہے پہلا بھی آدمی ادا کر جا کے کام کر پیر مندے نسند یہ اس ماننے والے کی پیڑت ہوتی ہے جو اسے تمام قیمتوں کا مرزہ بنا دیتی ہے مرنا اونتی اپنی حیثیت تو وہ کے خداش کر دی خدا خدا وہ ہے کہ اس کے سامنے سو چڑھے رہے تو اس کی خدائی قائم تم جٹے اندر قیام آئی تناؤ تم اس کے سامنے اس کے کھڑے اس کی خدائی ختم ہو جاتی جن کی خدائی ان کا جبروت ان کا جلال انہیں کرم ہوتا ہے سا کرنے والوں کی اب تم نیاز مندی اور اصوبت کا ان کے اپنے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی قوت خدا کے عطا پر لوڈہ غذا کردہ قوانین کے اندر ہوتی ہے الگانے من کسی کو خدا کی قوت کہا جاتا ہے ادائے کا ماوا ہوں جہن بنا جگہ ان اقوام کا ان اشخاف کا انجام جہنم کی تباہ لی اور جو اس طرح اپنے آپ کو جہنم کے اندر دے لے تو کہا کہ پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے مل نہیں سکتا غلطی ہو جائیں اپنے فکر کی روح سے اس اور غور کیجیے تو اس میں جو نکلنے کی راہیں آپ کو نظر آ جائیں گی تو وہاں پر رسولوں کی جال میں بسے ہوئے انسان نکلے نہیں سب بڑا ہاتھ ان کو اس سے نکال کے دیکھئے کہ جو ان مزاروں کو گنرات کے شام پہ جا رہے ہوتے ہیں بات کر کے دیکھیے ان کی شان میں اتنے سے بھی کہنے کہ بھئی یہ تو ہمارے تمہارے طرح کے انسان تھے جو ساٹھ ہی سنتی جاتی ہے کاپ رہا ہے ڈر رہا ہے سوجا کرو ارے بھائی تم کے لیے کچھ کہ بات کے لیے میرے سامنے تو یہ نہ کہو انت انت ان, ان کے مضبوط ممکن ہو گئے مجھے بھی کیوں کچھ کرتے ہیں ڈر ان کے آزاد سے ڈر ان کے جلات سے وزن کر کے آپ نکل ہی نہیں سکتا تو ہم پرست بار میں پھنساؤں گا نکل نہیں سکتا میں نہ کیا چیز کیا جاتا اور ان کے مقابلے میں اللہ ولجی میں آمر امر اس لحاظ کے سمد جن ناوت سیتا انہاری وقہ ابدا عام کی صداقت پر یقینی حلق ان کے مطابق ایسے کام جو انسان کی صلاحیتوں کو برار کر کے چل جائے امر اسوالحا نتیجہ خوشگواروں کی جنم ایسے سمراور درخت ان کے اوپر کبھی خواہ نہیں رہ سکتے ادھر یہ کہا تھا کہ شیطان کا ہر وعدہ جو ہے ضرور ہے جہاں کہا ہے یہاں کا وعد اللہ ہے حق خدا جو وعدہ تم سے کرتا ہے کہ حق کے بعد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ سچا ہے تو ہاں ہوگا آپ کے معنی ہے جو ٹھوس حقیقت بن کے سامنے آ جائے حقیقت کہتے ہیں یہ ٹھوس سابق مستحکم مرئی محسوس ہے واضح ہے حق ہے یہ صرف ذہنی چیز نہیں ہے یہ تقاضی چیز نہیں ہے یہ تو ٹھوس نتیجے کی چھیتر میں سامنے آنے والی بات ہے وہ امان اف دکو ملن اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو پڑتا ہے اس کی خداقتیں جو اس کے قوانین پر عمل کرنے سے سامنے آتی ہے سائنٹسٹ کی لیبوریٹریز ہے جو ایک ایک منٹ کے بعد اس کے واڈو کے حق ہونے کی دلیل بنتی چلی جاتی ہے اور انسانی زندگی کے اندر جی فروش کے مطابق جو قوم جس قسم کا نظام وزا کرتی ہے اس کے نتائج خدا کے قوانین کی صداقت کی زندہ دلیل بنتے چلے جاتے ہیں یہ ہے خدا کے مادن سے حق ہونا اور یہ ہے ان کی صدافت کا سوروپ ہمارے ہاں نہ وہ قوانین ہیں قوانین فطرت نہ ہماری تمدنی زندگی میں وہی کے دیے ہوئے قوانین ہیں سدا بندی تو ہمیں کیا ان کے خدا کے وعدے جو ہے کس طرح سچ ہوتے ہیں ان کو جا پوچھئے تو وہ کہتے ہیں بالکل قیامت میں جا کے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا بالکل سچے وعدے ہیں یعنی یہاں تو اس کی صداقت اور اس کی سجائی کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا یہ وہاں جا کے سبوت نہیں رہے گا اب یہ بات کہوں تو اس کا نتیجہ جو جنت کی زندگی ہے اب جنت کے متعلق یہ جو ہمارے یہاں کے ہزار و رضان ہیں ان کے دیے ہوئے تصورات براہ خدا کے معدول کی اینت سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے تو وہاں ہی جنت کے لیے اگر میں وہ روایات آپ کے سامنے پیش کروں تو پھر حیرت ہے آپ کو کہ کتنی اور جنت دکھ رہی ہوتی جو مسلمان جوابوں سے مل کے سیاو احمد کے مسافہ کرتے ہیں کبھی کے مسافر سے ان کے ہاتھ الگ ہو ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے سو شامت تو شامتی تون پناہ جن پہ آئی ہیں میں ایک رکھ جانیاں تو باقی جانا پا جانی ہے مسجد میں جا کے دائیں قدم اگر پہلے اندر رکھ دیا جائے تو اس کے وقت جملہ صبح کی نماز کے بعد تو اور سب کو اللہ والی بات پڑھ لی جائے صبح کی جنمکی بری ڈینس اور شہادت کا درجہ تو پوچھو گے یہاں کیسے بڑھتا ہے ہمارے پرانے کریم نے سب سے گزام تر درجہ ان کا دیا ہے جو خدا کی راہ نے جان راہ میں جان دے دیتے ہیں انہیں سے ہی کہا جاتا ہے خدا کی راہ میں جان دینے والے روایت میں آ کے روز کو یہ پوچھا گیا کہ یہ ایک تو جتنے جنگ ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں کوئی ایک ہزار کے قریب سارے ان جنگوں کے اندر شہادت نے نصیب ہوئی جتنے شہید ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ ہی اتنا رہا اور روایت میں ہے کہ جو پیشہ کو تعداد میں تو وہ لوگ تو ہمارے ہاں پہلے ہی نے اتنی کمی تھی یہ شہدا کی تعداد کی اور پھر اس کے بعد کوئی اپنے موقع کوئی نہیں رہا تو کیا ہر کی امت میں بس اتنا ہی اس میں وہ بھی مان لے جاندار آپ نے فرمایا کہ نہیں تم تو غلط سمجھ شہادت کے لیے یہی ایک بات نہیں کہ میدانی جنگ میں جا کے سی شبید اللہ جان دے دے تو شہید ہے جو اس ڈوب کے مرد ہیں وہ بھی شہید ہے جنہوں دو دو دو مار رہے ہیں پنجابی جملے میں دو بڑے مارے شہید ہے जो शख्स डूब के मार जाए वो, वो भी शहीद है, है, भी है। जो शख्स आग में भूल के मार जाए वो भी शहीद है सारे लिस्ट तो नहीं सकता झिनसी आती है लेकिन एक बात तो घिनना भी दिया जो शख्स हैदे से मार जाए बस्तों की मारी गए वो भी शहीद है اور جو لسٹ بنی ہوئی ہے آپ کے یہاں شیادت کی لسٹ اور جنت گنت کو کچھ نہیں جو اتنا کچھ بھی نہ کرے اس کے لیے بھی پھر ضرورت کچھ نہیں ہے پھر وہ آگے جو آپ کے بڑی لمبی جو روایت آتی ہے وہ بخاری یہ تمام سہایتا کے اندر تو قیامت میں جب پھر حساب کتاب سو جائے گا جنت والے جنت میں بیچ دیے جائیں گے جہنم والے جہنم میں بیچ دیے جائیں گے عدالت کا وقت ختم ہو جائے گا دفتر بند کر دیا جائے گا رجسٹر سنبھال دیے جائیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ میاں جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے اس کے تو نگاہ ماریں گے تو حشر کے میدان میں تو ایک شخص سیزوں میں پڑا ہوا نظر آئے آج رشتوں سے پوچھیں گے اللہ کا کہ سارے میدان کو یہ صاف ہو گیا تھا یہ کچہاری کے احاطے میں یہ ایک شخص کون باقی ہے اور کیا سمت ہے کہ یہ اس طرح کے سیزے نے گرا ہے جاؤ اٹھا کے لاؤ وہ جا کے اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ جی دی وہ نیچے سے نہیں اللہ خود دائیں گے کے ساتھ کیا بات ہے دیکھیں گے تو پھر وہ حضور شکیل نمیم کرور کائلہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ تو کہیں گے کہ آپ کیوں گنت میں نہیں گئے آپ کو تو, تو سب سے پہلے یہ چیز طے ہوئی تھی جانے کے لیے آپ فرمائیں گے کہ میں جنت میں کیسے کہنا جاؤں جب کہ میری امت جہنم میں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کو تو جنت میں ہم نے بھیجنا ہے تو کہیں گے پھر اس کے لیے شرط ماننی پڑے گی پہلے میری امت کو جنت میں بھیجئے پھر جاؤں گی اللہ تعالی ہاتھ ڈالیں گے جہنم میں اور اس طرح سے ایک پراگو تو یہ جن مچھیرے ہو جا کے مچھلے بدیوں اور وہ ان کرم کی طرح وہاں جنت میں لٹکا دیں گے جائیں گے اٹھو جائیں گے نہیں سر اٹھنے سے کیا ہوتا ہے ابھی والے من کیا سن رہے ہیں انسانیوں کو آپ نے دیکھا تو پڑا تھا کہ یہ پھر بڑی دل کے افسانے مزہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اور ہاتھ ڈالیں گے پھر اور چلا جائے گا اٹھو ابھی نہیں سر اور اس کو چھوڑ کے پھر مولوی جون کے پھر نظم پڑھتا ہے جس کا نافافیہ ہوتا ہے نہ ربیض ہوتا ہے وہ محبوب بنے ہوئے ہیں وہ آج بنے ہوئے ہیں وہ منتظر کر رہے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں یہ ایک ایک جیو کی پوری کر رہے ہیں محبوب جو ہوئے ساتھ نکالتے چلے جائیں گے نکالتے چلے جائیں گے کہ وہ جو ہے اس کو بھی نکال کے جنت میں بھیج دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے کچھ میں جنت میں جائیں گے اور پھر اللہ می تشریف لے جائیں گے یہ کچھ آج کے لیے کا قرآن حاضی یہاں جو یہ کہا ہے کہ ولہ سین ہاتھ خود جم نات ان تقریباً اور اس کے بعد ایسا بے عمالی ولا عمالیہ عالم کتاب یاد رکھو خالی آرزیوں سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو نہ تمہاری آرزیوں کے مطابق نعی نیل کتاب کی آرزیوں کے مطابق تو انہوں نے آساد کر رکھتے تھے یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ تھا یہودی مقصول ہوتے تھے اپنے بچوں کا ختم کرتے تھے ان کے یہ عقیدہ تھا کہ جنت میں ایک ہی قیامت میں صرف ایک چیزوں میں یہاں دو چیز گی اور جس سے فیصلہ ہوگا جنت جہنم ईवान बाबन उनकी बात पर हंसते हैं अपनी बात पर रोते हैं क्या नहीं उन्होंने जो राजकर्व किया था आम आदमी ही अपनी जेम से राज मुकर्व कार्य ना आम आदमी के माने बात तो आगे चली जाती है उनसे यहां बैठी है और बहने बैठी होती है क्या क्या बताऊ یہ جو پھر الہیات کے نسائب پیدا ہوتے ہیں پھر حل کو کیا, کیا جاتا ہے ان ہم یہاں کہ پیدا ہوا کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں ان کا ختمہ ابھی نہیں کیا جاتا تو اگر یہ معیار ہوا کہ اتنا دیکھ کے جنت اور جنم میں گر ہے تو یہ بنی دلیسرائی کے ہاں پیدا ہونے والے گودیوں کے یہاں بچے یہ تو انہیں مخصوص ان کے متعلق کیا کیا جائے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تو ابراہیم علیہ السلام کا کافی طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس طرح سے جو پیدا ہوئے ہوئے بچے ہیں ان کا ختمہ کرے اور بات ہے آگے جہاں فلسفہ آ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے اقوام تھی نا سامی یہاں نہیں یہ سامعی اقوام نا ختم کی رقم آ تھی یہ ادھر ارب بچے تھے گنیش میری والے انہوں نے بھی ختم شروع کر دیے تھے اپنے کہا کہ گھبرا ہو جائے گا یہ بھی انہوں نے بھی ختم شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات آتی نہیں ہے سوبھاؤ کا دھوکہ دے سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کا ختمہ کر کے میرے بچے سے ماف رکھے تو وہ یہ جو غیر بڑی اسرائیل آپ نے مخصوص رہیں گے اسی کالوں سے معیار وہ نہیں رکھے گا عماری یہ آنے کے کسائیوں کی رسیدی سی بات کہ جو بھی حضرت نصیر اب اسلام کے کتارے کے اوپر ایمان لے آئے وہ جنت کے طرح گیا قرآن نے کہنے تو یہ تھا کہ یہ جنت یوں نہیں بتا سکتی یہ اپنی اپنی پیدا کردہ اور روحوں کے مطابق نہیں ملا کرتی لیکن ان کی بات کہنے سے پہلے کہاں کہانی تم برا مانی اہل کتاب اہل کتاب کی انعمانی کو صرف بعد میں کیا ہے نہ تمہاری ہنار وہ کے مطابق نہ اہل کتاب کی آر بہ کے مطابق اللہ نئی تم ہو یا وہ ہو جو بھی خدا کے قانون کے خلاف کوئی کام کرے گا اس کا بدلہ اس کا تعداد ملتے رہے گی بنا یہی بنا ہو جن تم مل رہا ہے بلی خدا کے زبان ان کے علاوہ کوئی اس کا وادی واد اور ناصر نہیں ہوگا قوم ہو یا کتاب ہو ستے باشد تو نہیں جانا اور جب حمل جننا تھا نسرا اور جو بھی تم نے سے ان صدارتوں کا یقین رکھے گا اور پھر ہمارے سوالے ہوں گے وہ ہوگا عورت ہو یا مرد ہو کیا بات ہے یہاں شکایت یہاں یہ بھی چیز تھی کہ عورت جنت کے اندر نہیں جا سکتی میں کہا تھا کہ باقی اس میں مرد اور عورت کا کوئی امتیاز نہیں ہے جو بھی ان صدارتوں کا یقین رکھ کے اس کے مطابق کام کرے گا وہ ہے جو جنت میں جائے گا عجیبان مانگ نہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میں کہاں کرتا ہوں کہ بعض آیات ایسی ہیں جن کو دلی حدوس میں لکھ کر اپنے اپنے سامنے رکھنا چاہیے ان میں یہ حاصل ہے کہ نئے سب امانی بنا امانی یہ خوش آئند آج ہمارے دہلی کی یہ خوش کا اپرادی ہے یہ غلط قسم کے نظریات شفاط یہ ہے جنہوں نے کاموں کا تباہ کیا ہوا ہے جاتے ہیں ان کی بار گاہوں کے اندر لوگ دور کرانے کے لیے بکش مانگنے کے لیے کہتے ہیں یہ کہ کتا متردین ہیں ہماری وہ نہیں سنتا ان کے چند بھیجنے سے ہی سب ہوتا ہے ہماری بڑے کہ اللہ آپ تو بہت ہیں دو ایک مثال کے طور پہ سامنے لائیے جنت کیسے ملتی ہے نیسا بے عماری تم پھر سامنے لائیے تمہاری کچھ عقیدوں کے, کے مطابق نہیں دو بٹا دو سو چودہ ٹو اوور ٹو ون فور سے بات شروع کرتا ہے کیا تم یہ ذہن میں بی... خیال کیے بیٹھے ہو آن تب کھولو جنت جنت میں تم پہنچ جاؤ گے غلّہ یا تو کوئی نصر اللہ خلاؤ نے قبریں کو مقصد حقاء رسول النظین عمل معاحول مسا نثر اللہ علاؤ امنا نثر تم دین میں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ بس ہم نے اپنے آپ کو اس کے مابد کی امت میں شمار کیا جنت میں کرے گا ایسے نہیں तो یہ راستہ تو بڑا دشوار گزار ہے اس میں تو قدم قدم سر مخالفت کی کنگتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے تفاضم ہوتا ہے یہ تو میدان کاروبار میں لانا پڑتا ہے یہ جو جہاز کے مداض ہوتا ہے اس میں کیفیت یہ ہے سہل کہ تم سمجھے بیٹھے ہو کہ یہی جنت میں کرے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو وہ مقامات آئے نہیں جن مقامات سے اس سے پہلے جنت میں جانے والے گزرے ان کی کیفیت یہ تھی کہ سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑا مشکلات کے پہاڑوں سے ان کو ٹوٹ پڑے مقابلے میں افزا کے کاہر دشمنوں کی ان کے سامنے آئی جنگ جباد ہوا تلوارے چلی میزے اور دھانوں کا جنکار وہاں ہوئی اس قسم کے وہاں جان دینے کے مراحل پیش آئے اس قدر شخصوں کے پہاڑ ٹوٹے پہ زل سے لوگ کے زمین ان کے نیچے کاپ اٹھی اور رسول اور کے بغار کہ خدا اس کے ساتھی بخار اٹھنے کے ادا کے نفرت کب آئے گی اس موقع پہ آواز کہ ہاں ہماری آئی جانے دو اور دیکھو جنت میں پہنچ کے یوں جنت میں جایا کرتے ہیں ہمر تم شام تم اور جنت ہے تم سمجھتے ہو کہ بیٹھے جو یہی بیٹھیں گے جنت پر پہنچ جاؤ گے لا بھی ہماری تم تمہاری خود فریریا کے سے جنت نہیں ملا کرتی تھا اس کا در دعایت حدیف حضور کی کہ جنت تحت دلال سبور کلواروں کے ستارے کے نیچے ہیں ہوتے شہادت کے مرض میں پر مرنے سے جل کر مرنے سے کیا تم یہ سمجھی انحسیتن میں تم لے امان یہ اس کے مطابق جنت نہیں ملا کر دوسرے مقام پہ ہے 29 نائن ہو بھگوان تم کس بتائے جنت کے داروں لا کیا لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ میں یہ کہنے میں تو کیا ہم ہیں جنت تو مجھے جائیں گے اور وہ ان بھٹیوں میں سے نکالے ہی نہیں جائیں گے کہ جن کو نکلنے کے بعد ایک چھوٹی دھات کنڈن بنا کرتی ہے ستنا بھٹیوں میں سے گزار جگاڑ بن کیا نا یہ ہے نا بات کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر اس کے بعد سمجھ گیا کہ جنت سے وارث ہو گئے اس کے بحبوب کی امریک ہے وہ خود بخشوالے گا متعلق یہ ہے کہ بخشوا لگا اس نے خود اعلان کیا پرانے کریم میں اس کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی اگر خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو میں بھی اس کے آغاز نہیں بچ سکتا جو خود اس سے نہیں بچ سکتا تو کیا وہ ان کروڑوں کو جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کی معاشیت میں ایک آداش میں جانبل میں گئے ان کو بخشوا کے دور میں جاتا تو کہتا میں بھی نہیں اس سے بچ سکتا تم آپ من نہ یا کوئی بھی آمن نہ رہتی سے گزارا جائے تو اس کے لیے کس قسم کی یہ بھٹنیاں آتی تھی ایک مثال اس دس بھتیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جنمت جنگ آزاد کا قصہ ہے ندان جنگ میں سامنے دشمن ہے رسوم صلی اللہ عمالے رقیب کی عقیت سے ہیں صاحبہ اقبال لشکر کی عقیت سے ہیں کیا خیت وہاں خان کا مار کا اتنا پڑا ہے کن اچ والا مین کم مجھے سے بھی لچکر جردار آ گیا ادھر کے بھی ایک فوج عموم پر کی آ گئی تمہارے مقابلے میں کیفیت یہ ہو گئی یہ دعوت الفسار تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا بلاوت العب الحما زیرا دل دھڑک کے ہلکوں تک آ پہنچے کیفیت کے تجمون عب اللہ زمون تم نے ایسے لوگ بھی تھے کمزور دل کے جنہوں نے یہ سمجھا کہ صاحب یہ وعدے جو تھے وہ تو کچھ غلط ہوتے نظر آتے ہیں ڈھون بس جلد شدید اس طرح سے ہم واقعات کو زردش دے کے سامنے دلایا کرتے ہیں اور اس طرح سے انگریز کے عام پہ پوچھا کرتی ہیں تاکہ تم یہ پہچان سکو کہ تمہارے اندر تمہاری خودی کتنی بیدار ہوئی ہے تمہارے اندر زندہ رہنے کی صلاحیتیں کتنی پستا ہوئی ہے اس طرح سے مواقع پہنچائے جاتے ہیں بہن اور جو ان بٹوں سے گزر کے اپنے آپ کو اس کا اہل سابت کرتے کہ موت ہمارا کچھ نہیں بیگاڑ کرتی وہ جنت میں جایا کرتا ہے اس نے کہا بہشتے بہرے اصحب کرامت بہشتے بہرے ارباب ہم تو ایک دہشت یہ ہے صاحب اور وہ ہمت صاحبوں کا ان کے لیے جتنی مسلمان خوش باش کہیں ان مسلمانوں سے جاؤ تو خوش ہو جاؤ دو اس کے بیس بھی دل ہر اللہ سے جنت مل رہی ہے اللہ سے جنت لانے والے ہیں میں کہا چاہتا ہوں کہ ان ہاں کے جنت کے متعلق لوگی بخشیش ہے بخش یا یعنی بخش دے بخشیش ہی مانگ دے. غدا گداگروں کی کام جنت بخش کے طور پہ نہیں ہے ملتی آہشتے تو خدا بخ بخش ہم مہیچ وہیش بھی اگر خدا مجھے بخش کے طور پہ دیتا تو قابل ہے تو کس طرح اس کا دل نہیں ابھی اسے قبول کیا ہے دے تیرے اپنے اعمال کے بدلے میں اگر وہ میے تو پھر اس قابل ہے کہ اسے قبول کیا جائے گا دونوں جنتوں کا فرق آپ پتا ہے تمشیلی انداز میں رکھتے قرآن نے کہا کہ آدم کو پہلی جنگ جو تھی ویسے ہی دے دی گئی اس جنگی کا اثیت یہ تھی ایک ما سی یہ دھوان سے پکڑ کے باہر نکالی اور اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ یہی جنت دوبارہ حاصل کرو اپنے امان کے سلے میں لو یہ جنت جو ہے اس کے متمک کہا اگر تیر جن تم جاتا تیزور گنا کم تمتا مدو یہ وہی جنت ہے اب تم اس کے وائرس بنائے گئے ہو آواز کے بدلے میں اکالدین کی ہے اب تمہیں کوئی جگہ نہیں نکال سکتا سن دے کے خرید لی جنت ہے کون سین سکتے ہیں تو اللہ واسطے ملی ہوئی خیرات میں ملی وہی ہوتی ہے کہ سخی کا جی چاہا تو اس نے دے دیا جی چاہا چین کے دے ایسا بے امانی ولا, ولا امانی کتاب کیا بات ہے نئی نئے کتاب کی عرض کے مطابق نہ تمہاری خود فریبی کے لحاظ یوں جنت نہیں ملا کرتی اور اس کے بعد کا رمن احسن و دینن اسلم یہ ہے نظام زندگی اس سے زیادہ حسین نظام زندگی اور سسٹم اپنا اور کون سا ہو سکتا ہے کیا نظام زندگی من اچنا مجھا ہوں وہ جس میں تمام ووان اپنے آپ کو سرینڈر کر کے جگا دیا قوانین خدا بندی کے سامنے واہ ہوا محسن اس طرح سے اس نے اس کائنات کے حسن کو بھی سوارا اپنی ذات کو بھی حسین بنا لیا یہ ہے وہ دین جس سے بہتر دین اور کوئی نہیں ہے. اس کامری نمونہ وقت املت ابراہیم حمیفا اس ابراہیم کے راستے کی یہ سب صبح تو جس نے اپنے سامنے ایک نسل و عام تھا خدا کی تہذیب کا ادھر ادھر اس نے کنیکیوں سے بھی نہیں دیکھا سویدھا اس کی طرف ہو گیا وب تحض اللہ ابراہیم حریلا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا اپنا دوست بنایا کرتا ہے کہا یہ کہ یہ دن ہے کہ خدا کے قوانین کے سامنے ہم تشریر بند سے جھک جانا اس کے خلاف کوئی ایک قدم نہ اٹھانا اس دن کی مثال پرانی کریم ہمیشہ خارجی کائنات کی دیا کرتا ہے بجنگ معاف سماجات تم دیکھتے نہیں ہو خارجی کائنات میں کہ ہمارا دین دن کتنا کارکن ہے کائنات کی ہر شہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے تابعت چلتی جا رہی ہے کسی کا ایک قدم کبھی ان قوانین کے خلاف نہیں ہوا اتنی بڑی قیمت ہے قانون کی اتنے سے ایک ذرے کے برابر بیج مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے یہاں آپ سنگور کی بین کا بیج دباتے ہیں خدر گبون کے درخت کا ایک بیج دباتے ہیں وہی مٹی ہے وہی پانی ہے وہی ہوا ہے وہی سورج کی روشنی ہے ذرا سے ایک بیج بیج کے اندر ذرا سا ایک جس میں ٹوٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ چیز گہن کی قوت یہ سرپل رکھنا ہے وہ ضرورت ہی درجہ جو ہے اس کے اختلاف سے اسی زمین سے یہ وہی دوائیں حاصل کرتا ہے وہ بھی اسی قسم کی دوائیں حاصل کیے چلا جاتا ہے قوت انتخاب کی یہ کیفیت ہے کہ یہ ابھرتا ہوا دشمن ماپ آتا ہوا انگور کے کوسے اس میں بٹک رہے ہیں اس میں دبول میں کیکڑ کے کانٹے اگ رہے ہیں کسی انسان کی چین قوتوں میں کوئی قوت کمیز نہیں پیدا کر رہی اتنی بڑی یہ قوت ہے اس کے انت ہوئی ہے کی ہر شو اس کے قوانین کے سامنے مل رہے کما ہوا کے باقی لرد واہ بے فل شین کا اور کوئی شعری کائنات کی ایسی نہیں جو اس کے قانون کے دائرے سے باہر کسی کو دوسری طرف قرآن عمان میں, میں کہا ہے تم بتا گیا خوشی انداز اصل غیر دین اللہ ہے یا بکون کیا یہ لوگ نظام خداوندی کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی چاہتی ہیں سوال دادا ہوا کہ سا وہ دین دینا کیا ہے دین خداوندی کیا ہے سب کیا ہے دیکھتے نہیں ہوں ورثلوں میں من کچھ سم آ جاتا تو مر دو پوزن کائنات کے اندر تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شے اس کے قانون کے سامنے جھٹی ہوئی ہے اور دینوں خدابی کسے کہتے ہیں یہ دیکھ لیجیے انسات کو کیا یہ دینوں خدابی کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہتے ہیں دینوں خدابی کیا ہے کہا دیکھتے نہیں کہ کائنات کی ہر شے اس کے قانون کے سامنے جھوٹی ہوئی ہے آگے یہ من سے کمارات یہاں کا عجیب چیز ہے یہ کام کرزن خرد یہ ہے کہ آتی کائناتی قوتیں جتنی ہے کرزن اس کے سامنے جٹی ہوئی ہیں انہیں اختیار ارادہ نہیں ہے مجبور پیدا کی گئی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ اس کے دیے ہوئے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے انسان کے لیے یہ ہے کہ کام یہی کچھ کرے اپنی اختیاروں ارادے سے اپنی مرضی سے ایسا کرے وہی فرق ہے دونوں کے اندر یہ کرم تا... یہ کچھ کر رہی ہیں اس ہی سے یہی چیز تعاون کرنی چاہیے لال قرآہ سے دین انسانوں کا جہاں سب کا لوگ دین کے معاملے میں جبر نہیں رہتا ہے جبر کائنات کی دوسری صورت دوسری اشیاء کی اندر ہے لیکن دین کے یہی معنی ہیں کہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے چلے جانا خارجی کائنات میں طوی قوانین لاز آف نیچر کار فرمان ہے لوگی قوانین خداوندی کا ایک حصہ ہے دیکھتے نہیں کہ خدا نے اس کو بھی مجھے خداوندی کہا ہے کہ اس دین کا انہیں حصل کرنے اور بدین ہو جائے گا تو نیٹری ہو جائے گا کیسا میں نے شروع نے آپ کو بتایا جینوں کی ناول اسے قرآن خود کہتا ہے کہ ہمارا دین جس کے مطابق قرآن خارجی کائنات کی ہر شاعر اس کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے یہی قوانین انسانی زندگی کے متعلق ہے جو وہی کے ذریعے مل گئے ہیں فرق تو صرف قوانین کے دینے کے طریقے میں اور یہ فرق بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب قانون کو کسی کے اندر وزیت کر کے اب خود رکھ دیا جائے تو وہ چیز اس کی فطرت پہلاتی ہے وہ اس کے مطابق مجمورن زندگی بسر کر دیا گیا شاید جس کے اندر ہدایت رکھ دی گئی انسان کے اندر ان قوانین کو نہیں رکھ دیا گیا اس کے اندر بھی رکھ دیا جاتا ہے تو جس طرح سے مرغی کے بچے پوجے کشتی کی زندگی بسر کرنے کے لیے بد کے بچے پیدا ہونے کے ساتھ ہی پانی کے اندر سوٹ جاتے ہیں بسری کا بچہ گھاس پاتا ہے چیر کا بچہ کوشش آتا ہے نہ ان کی طرف کوئی انڈیا ہیں نہ کتاب ناول ہوتی ہے نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے ان کے کسی ایک بچے کو بچے ہی کو نہیں اس کے کسی انڈے کو دے گا جو دور تین ہزار میل کے فاصلے کے اوپر کسی اور ملک کے اندر چھوڑ دیجیے وہاں بچہ نکلے گا وہی کچھ کرے گا جو جہاں کا بچہ کر رہا ہے میں جب دور وہ یہ کچھ کرے گا کیونکہ ان کے اندر قوانین رکھ دیے گئے ہیں انسان کو کیونکہ شاید یہ اختیار ہوئے رادہ بنایا اس کے اندر قانون کو بھی رکھا گیا اسے یہ کہا گیا ہرائی نہ ان مزہ نہیں دونوں راج کے سامنے ہم نے رکھ دیے دونوں کے سامنے اور اسے کہا دیا ومن شاخ اور یوم امن شاف جس کا جی چاہے یہ راستہ اختیار کر لے اس کا جی چاہے غلط اختیار کر لے جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا نتیجہ بھوگتنا پڑے گا اس لیے یہ چیز پیغام اختیار کرنی ہوگی نتیجہ خاطر اپنے اختیار و ارادے سے پائر کی قیمتیں مجبور ان طریقوں پر چل رہی ہیں لگا بھی نہیں رہتا ہے ہم وقت ہیں تین بچہ بیاسی فری ہو گئے ایک قانون میں سب کے شائن مزید تھا اس کا قانون چھایا ہوگا تو کائناس کے اوپر وقت میں تو چار پانچ منٹ مضمون ایک دوسرا شروع ہوتا ہے اتنا میں قانین دیے گئے تھے آئینی گھر کی زندگی کے متعلق یہاں پہنچنے کے بعد انہیں کا ایک حصہ پھر اور سامنے لایا ہے قرآن کا اس لیے کہ یہ جو قوانین خدا بندی کے مطابق زندگی بسر, کرنے کی بسر کرنا ہے اس کی ابتدا گھر کی زندگی سے ہوتی ہے قرآن اسی لیے گھر کی زندگی کو بڑی اہمیت روتا ہے کہ وہاں جس قسم کی زندگی آپ بھی ہوگی بچوں کی اسی قسم کی زندگی ہوگی جس قسم کی تربیت اور تعلیم بچوں کی آپ کریں گے اسی قسم کے وہ بچے بنیں گے انسان کے بچے کی یہ حیثیت نہیں ہے جیسا میں نے ابھی ارد کیا ہے کہ بکری کا بچہ وہ اب خود وہ کچھ بن جاتا ہے جو وہ بکری ہوتی ہے اس میں بکری ہی بننا ہوتا ہے اس کے آگے کہیں نہیں جانا ہوتا کچھ اور بننے بھی نہیں ہوتا انسان کا بچہ اب خود کچھ نہیں بن سکتا وہ تو عام گھر کا ایک را مٹیریل ہوتا ہے جو میں آتا ہے اسے آپ میں کچھ بنانا ہوتا ہے تو اب یاد سیدھی سی بات ہے کہ جس ورک کے اندر اس کو خان مساجے کو بھیجا گیا ہے اس کے لیے قاعدے قوانین ضابطے کالج ماڈلز وہاں رکھنے چاہیے نا تاکہ ان کے اندر ڈھل کے وہ اس قسم کا بنے جیسا وہ بنانا چاہتا ہے یہ وہ ہے کہ قرآن کریم نے گھر کی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے اتنی اہمیت کہ بڑے بڑے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے لیے صرف حضور و رسوم دیے ہیں ان کی جدیات نہیں دی آئنی گھر کی زندگی کے متعلق قرآن نے چھوٹی چھوٹی جدیات بھی دی خود دی تو زندگی کے نظام کا معاشرے کا دارومداری گھر کی زندگی کے اوپر ہے اور وہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ گھر کا تصویر ہی میں وہ چلا جا رہا ہے یعنی اب ہمارے ہاں کے گھر ہر نہیں رہے ہیں ہاؤسز بن گئے ہیں اور ہاؤس کے متعلق جو اکبر کہہ گیا نا تعویب کی نشانی کہ انہیں اس کے طرح مسجد کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا کتی عمر وٹنوں میں نئے ہسپتال جاتا اور اگر گھر بھی ہے تو گھر بھی ہوسٹل میں ہو چکا ہوا ہوتا ہے باغ دفتر میں ہے ماں کلب میں ہے بچہ بار کی گود میں ہے دودھ کی جگہ بوتل اور گلیکٹر کا ڈبا ہے جو کچھ آیا اس کو پڑھا دو وہ کس قسم کا اسکول اس کے اندر بھیج دیا جو کچھ ان وہاں سے تعلیم دی وہ تعلیم پھر اس کے بعد بیٹھ کے ماں بھی ہو رہی ہے بات بھی ہو رہا ہے کہ دیکھئے نا ان بچوں کو آج کل کے ساتھ بالکل آگے سے جواب کیسے دے رہا ہے تمہارا لگتا بھی ہی ہے چاہتے ماں باپ کے ساتھ بچے کا تبدیل اتنے ہے جیسا آپ کا مینٹے مہنگے کے ساتھ تبدیل ہوتا پیسے پیسے چک دے دیا ہو تو پیسے دے دیا بعد بعد آگے جتنا مرضی کرو آج کل کتنا سر پابل معافی ہوتا ہے جس دن وہ کہہ دیتے ہیں تو صاحب بینک بیلنس تمہارا ختم ہو گیا اور اولڈ ڈرافٹ دیتا نہیں ہے اسی جاتے لاجی دے کے باہر لے کر جاتے بچے اور اس سے تو کرتے ہیں کہ یہ اولادیں تالیاں تاریخ اٹھا دے تو اس کا نم انسانی بچوں پیدا کرنا اور اس کی بچپن کرنا بڑی مشکل بات ہے یہ بڑا اہم بات ہے یہ تو زندگی پوری تو جلد کر لیتا اپنے اندر تو آسان بات نہیں ہے ان گھر مسالے کو انسانیت پہ کر عطا کر دینا اور اس کی سیرت انسانیت کے قالب میں ڈھالنا یہ کام ہے ماں باپ کا بچوں کے لیے انہوں نے اپنے بکری بچوں کو کہا پائے گا باغیشن ہم پورا کیا ہے کہ ایک سو چھبیس کے ساتھ آ گئے ایک سو ستائیس سے کہ پھر وہی آئنی کام شروع ہوں گے آئندہ ہم لیں گے رد ناخ